قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے اور انسان کے ہمیشہ کے تجربے سے ایک بات بہت واضح ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے بالآخر اس دنیا سے جانا ہے موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے چاہے اس کا تعلق انسان سے ہو یا کسی بھی اور مخلوق سے ہو یہاں تک کہ جنات کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے دو روز پہلے ہماری چھوٹے جو بھائی ہیں ان کی بیگم ہماری بھابھی ان کا انتقال ہو گیا انا للہ انا الہرا جب اور بڑی خلوص والی خاتون تھیں اور مجھ ناچیز کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ ساری گفتگو ان کی جو تھی وہ ہماری بیگم کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی حالانکہ ہماری بھابی ہیں لیکن آپ میں سے جو لوگ مجھے ناچیز کو ذرا کچھ وقت سے جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ خواتین کے ساتھ براہ راست گفتگو کا کوئی موقع نہ ملے چاہے ہماری سگی بھابھی ہی کیوں نہ ہو تو ان کی گفتگو یا تو ہماری بیگم کے ذریعے ہوا کرتی تھی یا سٹ چیٹ پہ وہ ہم سے بات کر لیا کرتی تھی آواز میں بات کرنے کی ہم نے ان کو اجازت نہیں دے رکھی تھی دنیاوی لحاظ سے بڑی پڑی لکھی خاتون تھی پچھلے کچھ سالوں سے سات آٹھ سال سے دین کی طرف لگاؤ بہت زیادہ ان کا بڑھ گیا تھا کبھی سیرتنبی کا کوئی کورس کر رہی ہیں کبھی قرآن فہم پر کوئی کورس کر رہی ہیں اور ان کورس کے امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں جہاں کوئی ان کو مغالطہ ہوتا تھا اشکال ہوتا تھا کنفیوژن ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مجھ چیز کے ساتھ رابطہ کرتی تھی اور مشورہ لیتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت قبول فرمائے اور ہمارے بارے میں جو یہ خوش گمانی ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں بھی وہ ازن توفیق بخشے کہ ہم ان کی خوش گمانی پر پورا اتر سکیں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی آج اس زمین پہ موجود انسان یہ دعوی کرنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ کامل ہو گیا ہے کیونکہ جس دن یہ خیال دل میں آ گیا بھلے وہ واقعی کامل ہو اس دن سے اس کی تنزلی اور اس کی بربادی روحانیت کے اندر شروع ہو گئی اور اس دن شیطان کامیاب ہو گیا تاریخ میں بہت کم ہمارے محققین دین مفسرین محدثین بہت کم ایسے ملیں گے جنہوں نے کبھی کسی چیز کا دعویٰ کیا ہو لیکن وہ دعویٰ بھی جو ہوتا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی ایسے ہی نہیں ہوتا تھا اللہ کا کرنا کل ہی ہمیں پتہ چلا ہماری دوسری بھاوی کا پیغام ہماری بیگم کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں انہیں بہت شدید قسم کی خوشبوئیں انہوں نے تو ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کے معاملات اچھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ لیکن اس کے باوجود ہم دعا میں یقین رکھتے ہیں اور دعا تو ہم مستند اولیاء کے لیے بھی کرتے ہیں صحابہ تک کے لیے کرتے ہیں ردوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمائیے تو بھلے ہمارا دل ہمیں گواہی دے کہ ان کے معاملات بڑے اچھے ہو گئے اس کے باوجود آج ہم نے درخواست کی ہے دوستوں سے کہ نماز جمعہ کے مکمل ہونے کے بعد دس پندرہ منٹ ذرا زیادہ رک جائیے تو ہم نے دعا کا اہتمام کیا ہے تو یہاں پہ دعا میں شامل ہو کر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں اب ہم میں سے ہر شخص چاہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے لیکن کم از کم کلمہ گو مسلمان ہے اتنا ایمان تو اس کا بھی ہے کہ موت ایک دن آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان ہونے کے باوجود یا تو اس ایمان پہ ایمان نہیں ہے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں بد زبانی بھی کرتے ہیں بد کلامی بھی کرتے ہیں گالم گلوچ بھی کرتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں تہمت بھی کرتے ہیں اور دنیا جہان کا شیطانی کام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے شادی بیاہ کی رسمیں ہمارے سامنے ہیں فوت کی ہو گئی ہے تو اس وقت کی رسمیں بھی ہمارے سامنے ہیں بے تحاشا ایسے کام ہمارے ہاں رائج ہیں جو نہ تو اس میں سے کوئی دین میں قرآن حدیث سے یا کسی بھی ہمارے محققین سے ثابت ہے اور کئی کام تو ایسے ہیں کہ جو شرحن جائز ہی نہیں ہوتے مثلا ایک مثال دیتے ہیں آپ کو ہم نے کہا جی دعا خیر کے لیے سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے اس طرح ہو رہے ہیں کہ مردانے اور زنانے میں تفریق ہی نہیں ہے اب اگر مردانے اور زنانے میں تفریق ہی نہیں ہے اور سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں محرم نہ محرم کا خیال ہی نہیں ہے تو وہ دعائیں خیر کاہے کی دعا خیر جو ایک نیک کام کے لیے ہم سب کو اکٹھا کر رہے تھے وہی نیک کام ہم نے لیے عذاب اپنے لیے بنا رہے اور ہم نے اپنی دنیاوی کامیابیوں کو براہ راست اللہ سے اس طرح سے جوڑا کہ آج دنیا جہان کی جو خرافات کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھو تو کہتا الحمد للہ اللہ کا بڑا کرم ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں تو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہے جو آپ پر آ رہا ہے کیونکہ ناجائز اور حرام سے جو کمایا جا رہا ہے اس میں مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے آپ کے نامہ اعمال میں مزید حرام اکٹھا ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں آپ کے صدقہ خیرات برباد ہو رہے ہیں اور آپ اس غلط فہمی میں ہوئے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے ساری عمر دفتروں میں رشوت کا حرام اکٹھا کر کے گھر بناتے ہیں سب سے پہلے دروازے پہ لکھواتے ہیں من فضل ربی کہاں ہے ہمارا ایمان آخرت پہ حساب پہ اب اس میں دو ہی معاملات ہیں اور دونوں بڑے خطرناک ہیں بلکہ تین کر لیجئے تینوں بڑے خطرناک ہیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اس طرح سے موت کے بعد کے معاملات پہ یقین نہیں ہے جو کہ یقین بہت خطرناک بات ہے اس اللہ دوسرا ہم میں بنی اسرائیل کی ایک بات بہت زیادہ آ گئی ہے وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو مرضی کر لیں ہم اللہ کی پسندیدہ اور محبوب قوم ہیں ہماری تو بخش ہو ہی جانی ہے آج یہ بات ہم مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں تھوڑی بہت سزا بھگتیں گے اس کے بعد ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے بہت سے کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں امت میں شامل ہی نہ کیا جائے کیا حضرت نو علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ جس میں آل کو بچانے کا رب کا وعدہ تھا لیکن بیٹے کو نہیں بچایا وہ بیٹا ڈوب گیا اور اللہ کی طرف سے جواب کیا تھا تیری اولاد نہیں ہے تیرا بیٹا نہیں ہے بیٹا ہونا کافی نہیں ہے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں تو امتی ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ناما اعمال میں ہمیں لے کر جانا پڑے گا کسی کا اگر دل دکھائیں گے کسی کو تکلیف دیں گے اور اگر ہم ایک لمبا عرصہ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اب اگر تو وہ شخص اتنا اللہ کا نیک ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتا چلا جائے تو علیحدہ بات ہے پرنا بعد کا معاملہ ہمارا کتنا سخت ہوگا یہ تو اسی وقت سمجھ میں آئے گی اور اس معاملے میں تیسری جو ہم بات ارض کریں وہ ہے پہلے بھی ہم ایک دو بار ارز کر چکے ہیں ہمارے جو کلام پڑھنے والے حضرات ہیں اور جو شاعر حضرات ہیں اور نعت کے نام پہ ایسی چیزیں پڑھنے والے حضرات ہیں جس سے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہونے کے بجائے دین پہ ایمان پختہ ہونے کے عجیب و غریب قسم کی باتوں پہ ایمان پختہ کیا جا رہا ہے اور جس میں یہ بات شامل ہے چونکہ ہم امتی ہیں اس لیے ہم تو بخشے ہی جائیں گے آپ بھلے ایک پڑھیں استغفر اللہ بھلے آپ ہر دنیا کا الٹا کام کریں استغفر اللہ مگر ہمارے نات خاں حضرات بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں ہمارے کئی علماء ہمارے یہی بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو امتی ہیں ہم نے تو بخشے ہی جانا ہیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا بہت ہم سزا بھگتیں گے پھر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہوگی اور ہمیں جنت میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا شفات کے ہم قائل ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن شفات کے لیے جو معاملات دیکھیں آدھی حدیث تو نہ پڑا کریں نہ پوری حدیث پڑا کریں شفاعت کے معاملات کے ساتھ شرائط بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیان ہوئی ہیں اور مختلف درجات کے اندر جہنم سے مسلمانوں کو نکالنے کی بات ہوئی ہے پہلے اس درجے کے پھر اس درجے کے پھر اس درجے کے اور پھر جس کے دل میں ایک دال برابر رائی برابر بھی ایمان ہوگا پھر سب سے آخر میں وہ لیکن ایک بات بتائیے ہم کہتے ہیں صرف ایک لمحے کے لیے جہنم کی آگ بھوگت نہیں پڑے ایک لمحے کے لیے اندازہ ہے کہ وہ ایک لمحہ کیا ہوگا محمد علی کے لیے ایک باکسر گزرا ہے ہم آپ سب تقریباً واقف ہیں اس کی ایک بات عرض کرو کیا خوبصورت بات ہے اس نے کہا میں اپنے پاس ہر وقت ایک ماچس کی ڈبیا رکھتا ہوں جب کوئی ایسا کام کرنے کو بہت شدید خواہش ہوتی ہے جو مجھے پتا ہے کہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو میں ایک ماچس جلا کر اس کو اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہتھیلی رکھتا ہوں اور جب ہتھیلی جلتی ہے تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ماچس کی آگ تم سے برداشت نہیں ہوئی کیا وہاں کی ایک لمحے کی آگ بھی برداشت کر لوگے اللہ کا کرم ہو جاتا ہے میں اس چیز سے بچ جاتا ہوں لیکن ہم نے اس بات کو بھی بڑا ہلکا لے لیا ہے کہ نہیں جی تھوڑی سی سزا بھوکتیں گے اس کے بعد تو ہمیں معافی مل ہی جانی ہے پھر تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. لیکن جن لوگوں کو ہم نے پریشان کیا جن کو ہم نے تکلیف دی جن کو ہم نے ازیت دی اور پھر ہم نے اپنی عذیت جو ہم نے پہنچائی تکلیف پہنچائی اس کا کوئی سد باب بھی نہیں کیا اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اب کیا ہوگا ابھی بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی سد باب ہو سکتا ہے ان کے لیے اتنی کثرت سے دعا کریں اتنی کثرت سے دعا کریں مختلف جو شرن جائز عیسال ثواب کے اور صدقہ جاریہ کے راستے ہیں ان کے لیے ان راستوں کا اہتمام کر دیں اتنا کثرت کے ساتھ کر دیں کہ چلو دنیا میں وہ تکلیف سے گئے ہیں وہاں پہ جا کے جب آپ کی طرف سے بھیجے گئے انعامات ملیں بھی وہ آپ کو معاف کر دیں ورنہ ہمارا جو چلن ہے ہمارے معاشرے کا جو انداز ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ ہمیں کسی نہ کسی جہنم کے گھڑے میں ضرور گراتے گا اور بات وہی ہے کہ بھلے ایک لمحہ ہو کیا وہ ایک لمحہ جہنم کی آگ کا برداشت ہو سکتا ہے اس آگ کے بارے میں جو کچھ قرآن سے ہمیں پتا چلا جو کچھ حدیث سے ہمیں پتا چلا وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کا تو تصور کرے تو انسان کو اندر باہر سے کانپ جانا چاہیے ہمیں کرنا کیا ہے ہم نے اپنے حواس پہ, پہ پہرے رکھنے اور تو کچھ نہیں کرنا زبان پہ پہرہ پہ رکھنا ہے آنکھ پہ پہرا پہ پہ رکھنا ہے کان پہ پہرا رکھنا ہے ہاتھ اور پاؤں پہ, پہ پہرا رکھنا ہے بس یہی کرنا اور تو کچھ نہیں کرنا باقی تو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. نماز فرض ہو تو پڑھنی پڑھنی ہے. روزہ فرض ہے رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر زکوات بنتی ہے تو فرض ہے دینی دینی ہے یہ تو فرائض ہیں فرائض کے علاوہ کیا مانگا گیا ہم سے صرف یہی مانگا گیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اپنی ذات سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو امن جو ہے وہ انتظام کریں مہیا کریں بہت سی باتیں جو ہم کر جاتے ہیں بے شک وہ سچ ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی کی بات کریں ہم کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ غیبت نہ کریں تو کہتے ہیں جی ہم تو سچ بول رہے ہیں تو جناب سچ ہی تو بولنا غیبت ہوتا ہے جھوٹ بولنا تو تہمت ہوتا ہے اور دونوں کی کتنی سخت سزا ہے اور پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایسی غیبت جس سے کسی کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہو یا کسی کو کسی مشکل سے بچانا ہو جی اس کی اجازت ہے جناب اجازت ہے تو اس کے ساتھ بھی شرائط ہے ایسے نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ ایسا ہے آپ کو کیسے پتا کیا آپ کے سامنے اس نے یہ سب کچھ کیا اگر آپ کو نہیں پتا نہیں جی مجھے فلاں نے بتایا آپ کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے جس نے بتایا کیا پتا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا وہ خود جھوٹ بول رہا ہو تو لگا رہا ہو کیا معلوم اگر ہم صرف تھوڑا سا محتاط ہو جائیں بس اور زبان کو چونکہ بولنے کا چسکا ہے اور ہمیں تو خیر بہت زیادہ چسکا پڑ گیا ہماری زبانوں کو تو اس کا حل پہلے بھی ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں اس زبان کو بس ذکر پکڑا ہر وقت کے لیے اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سے سچ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی ہے جو سچ ضروری نہیں ہے اس کو بیان بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ اس سے بھی کسی کی تکلیف کا سبب پیدا ہو سکتا ہے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے کچھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں صرف سچا ہونا کافی نہیں ہے اس سچ کی کو بیان کرنے کی ضرورت بھی ہونا ضروری ہے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں بولا جائے خاموشی کیوں نہ اختیار کی جائے اسی لیے ہمارے بزرگان دین الحمد الرحمہ نے بڑی صاف سی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی خاموشی رکھو بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بات جو ہے باقاعدہ ایک طرح کا یقین کی طرح رکھی جاتی ہے دل کے اندر کہ خاموشی ہمارے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بنے گی اندر کا شور جو ہے اس کو اللہ کے ذکر سے ختم کریں ارد گرد اپنے کوشش کریں کہ سکون پہنچائیں محبت پہنچائیں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو اذیت نہ دیں اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ دونوں طرف ویسے تو ہے لیکن ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اکثر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اکثر اوقات گھروں میں بہرحال حال بدسلوکی ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح کئی بار بچوں کے ساتھ بدسلوکی کیوں ہوتی ہے جی ماں باپ کہتے ہیں جی ہماری بات ماننا تم پہ فرض ہے لیکن اگر وہ بات شرح کے خلاف ہو تو کیا پھر بھی فرض ہے ماں باپ کی بات شرح کے خلاف ہو تو اس کو نہ ماننا فرض ہے یہ چیز ذہن میں رکھے شوہر اپنی بیوی سے کوئی ایسا تقاضا کرتا ہے جو شرح کے خلاف ہے تو اس کو نہ ماننا فرض ہے اللہ رسول کا حکم اس دنیا کے ہر شخص سے اوپر ہے ماں کہتی ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کو مان لیا تو تیرا دودھ نہیں بخشا جانا غلط بات ہے حکم کا ماننا تب تک ہے جب تک اللہ رسول کے احکامات سے ٹکراؤ نہ ہو جائے ہاں بد تمیزی نہیں کرنی بدسلوکی نہیں کرنی بد زبانی نہیں کرنی خاموشی کے ساتھ احسن طریقے سے اس کام کو نہیں کرنا یا اسے انکار کرنا کیونکہ بدتمیزی کی بہرحال بد زبانی کی اجازت نہیں ہے کسی بھی بڑے کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے چھوٹے کے ساتھ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خیال کریں اپنی موت کو یاد کریں جو کثرت کے ساتھ قبرستان جانے کی بات ہوتی ہے اس کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہوتا ہے ہمارے جو بزرگ چلے گئے یا ہمارے جو بچے چلے گئے یا ہمارے جو ساتھی چلے گئے بڑا اہم ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں ان کی زندگی کو یاد رکھیں اور جو گزر گیا وہ برا بھی ہو تو اس کی بری باتیں بیان نہ کریں شرح ہمیں باقاعدہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی گزرے والے کا گزرے ہوئے کا تذکرہ کریں تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں کریں اور اچھے گمان کے ساتھ کریں اور ہماری عزیزہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ان کا ہم پورے خلوص کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ انہوں نے آخری اپنی زندگی کے چند سالوں میں جو دین کے لیے کوشش کی اس کو بھی قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب لوگوں کو بھی اس راستے پہ چلنے کا اذن و توفیق بخشے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں اور صرف اور صرف فرائض و واجبات کیا بعد صرف اخلاق اگر ہم پکڑ لیں تو ہر چیز اس میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل راستے اور صحیح راستے پہ چل سکیں اور اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزر کر سکیں آمین وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد اجمائین برحمت